ادبی دنیا اردو ہندی کی معیاری اور اچھی کتابوں کہانیوں نوولز اور شاعری کو آڈیو میں کنورٹ کرنے کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کام میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر ڈونیشنز اور اسپانسرشپ کے اس کام کو لگاتار یوں ہی آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دی گئی ڈسکرپشن میں لکھی گئی ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ مشاعرہ ایلیا مشاعرے کے معنی ہیں شاعروں کا ایک دوسرے کو شعر سنانا یا شاعروں کا فن شعر گوئی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا پہلے معنی کے پیش نظر غیر شاعر سامعین کا مشاعرے سے کوئی تعلق نہیں یہ شاعروں کا آپس کا معاملہ ہے اب رہے دوسرے معنی تو ان معنی کی روح سے مشاعروں کا سامعین سے بنیادی تعلق ہے اس لیے کہ جب شاعروں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا تو اس مقابلے کا فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو شاعر نہ ہوں اور اگر شاعر ہوں تو اس مقابلے میں شامل نہ ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو اب ناقد کہلاتے ہیں یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا وہ واقعہ یہ ہے کہ عرب کے دو عظیم شاعروں میں مقابلہ ہوا اس مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے ان دو شاعروں میں سے ایک شاعر کی بیوی مقرر کی گئی جو شاعری کی بہت بڑی پاریک تھی اس خاتون نے اپنے شوہر کی نظم کے خلاف اور حریف شاعر کی نظم کے حق میں فیصلہ دیا عجب خاتون تھی اس نیک بخت خاتون کا انجام کیا ہوا یہ بات مجھے یاد نہیں رہی بہرحال اگر ہم میں سے کسی کی بیوی ہماری تخلیق کے خلاف اور ہمارے حریف کی تخلیق کے حق میں فیصلہ دیتی تو ہم اسے طلاق دے دیتے ہمارے یہاں مشاعرے کا مفہوم مختلف ہے اور اپنے اس مفہوم کے پیش نظر مشاعرہ صرف اردو زبان سے مخصوص ہے عربی میں مشاعرے کا جو دوسرا مفہوم ہے یعنی دو شاعروں کا باہمی مقابلہ اس مفہوم کے اعتبار سے اردو مشاعرے اور عربی مشاعرے کی کیفیت میں قریبی مناسبت پائی جاتی ہے اردو مشاعرے میں بھی دو شاعروں کے درمیان تو نہیں مشاعرے میں شریک ہونے والے تمام شاعروں کے درمیان خام خام مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اس فضا کے پیدا کرنے میں سامعین حزب ذوق اور بربنائے جانبداری بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ایک شعر یا چند شاعر داد و تحسین کی بنیاد پر مشاعرے کے فتح مند شاعر قرار پاتے ہیں مگر فتح مندی کا یہ فیصلہ ایک ہنگامی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی لیکن مشاعرے کے عام سامعین بلکہ تماش بین اس شاعر کو جسے سب سے زیادہ داد ملے اور جس سے بار بار شعر سنانے کی فرمائش کی جائے سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بدترین شاعر یا بہت معمولی شاعر اپنے اشعار کے سطحی اور اپنی پڑھت کے انداز کے مؤثر ہونے کی وجہ سے بہترین شاعر قرار پاتا ہے لیکن اس حقیقت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بڑے شاعروں کو مقابلے کی سطح سے بلند سمجھا جاتا ہے ان کا کم یا زیادہ داد پانا کسی کسوٹی کی حیثیت نہیں رکھتا پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ مشاعروں کے انعقاد کا مقصد یہ فیصلہ کرنا ہرگز نہیں ہوتا کہ کون شاعر یا کون کون سے شاعر بڑے یا بہترین شاعر ہیں اردو کے قدیم مشاعروں کے سامعین مشاعرے کے وہ لوگ ہوتے تھے جو اعلیٰ ادبی اور فنی شعور رکھتے تھے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہوتا تھا اس زمانے میں مشاعرہ کوئی عوامی ادارہ نہیں تھا یہ مشاعرے درباروں اور عمرہ کی حویلیوں میں منعقد ہوتے تھے مشاعرے کو عوامی حیثیت اس وقت حاصل ہوئی جب کالجوں اور یونیورسٹیوں یا دوران سال کی خاص سماجی تقریبات کے مواقع پر مشاعرے برپا ہونے شروع ہوئے سیاسی تحریکوں نے بھی مشاعروں کو خاص اہمیت بخشی بہرحال عظیم الشان مشاعرے بیسویں صدی کی پیداوار ہیں اور اردو زبان کے خواص و عوام کے لیے سب سے اہم تہذیبی ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے خواص اور عوام کے فرق کو دور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے مشاعرے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس ضمن میں خاص بات قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ مشاعرے کی نسبت سے دیکھا جائے تو شاعری کی چار قسمیں متعین ہیں شاعری کی ایک قسم وہ ہے جو اچھی بھی ہو اور مشاعرے میں پسند بھی کی جائے دوسری قسم وہ ہے جو اچھی ہوگی مگر مشاعرے میں داد حاصل نہ کر سکے تیسری قسم وہ ہے جو بری ہو اور مشاعرے میں بھی بری قرار پائے اور چوتھی قسم وہ ہے جو بری ہو مگر مشاعرے میں بہت پسند کی جائے بہرحال مشاعرہ ایک ایسا خطرناک ہنگامہ ہے جس میں شاعر کی عزت لمحہ لمحہ خطرے کی زد میں رہتی ہے یہاں مجھے برادر عزیز مراج رسول نے خاص معاملے کی طرف متوجہ کیا ہے ان کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو افراد یا ادارے مشاعرے منعقد کرتے ہیں وہ بلا شبہ قابل داد ہیں اس لیے کہ وہ ایسے ہنگامے بھی برپا کر سکتے ہیں جن سے عوام الناس کو مشاعروں سے کہیں زیادہ دلچسپی ہے اور جن کے ذریعے مشاعرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن اب بعض مثالیں ایسی بھی پائے جانے لگی ہیں کہ مشاعرے ادبی اور تہذیبی ذوق کی تسکین کے بجائے محض تجارتی مقصد کے پیش نظر برپا کیے جاتے ہیں اور ان میں ایسے شعراء اور شاعرات کو خاصل خاص طور پر مدو کیا جاتا ہے جو محض گویوں کی حیثیت رکھتے ہیں اس قبیل کے لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو خود کہتے ہیں اور بہت برا کہتے ہیں مگر اپنی گائیکی کی وجہ سے مشاعرے کو بالا کر ڈالتے ہیں اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خود نہیں کہتے بلکہ کسی مرد غیر سے کہلوا لاتے ہیں اور اپنے ٹینٹوئیں کے زور پر مشاعرے کو لوٹ لیتے ہیں اس قسم میں شاعرات کی تعداد زیادہ ہے ہندوستان میں یہ صورت حال بہت عام ہے ہماری اس گفتگو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ترنم سے پڑھنے والے شاعروں کی تنخیص کریں ترنم سے پڑھنے والے بے شمار شاعر ایسے بھی ہیں جن کی ادبی حیثیت سے انکار ممکن نہیں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مشاعرے کے عوام پسند اور خواص پسند تہذیبی ادارے کو اب آہستہ آہستہ محض ایک سطحی قسم کے تفریحی ہنگامے کی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار وہ افراد اور ادارے ہیں جو مشاعروں کو اپنا تجارتی مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ وہ معاملہ ہے جس کی شدید ہمت شکنی کی جانی چاہیے کیونکہ اب مشاعرہ ہی وہ سب سے بڑا ادبی اور معیاری ادارہ رہ گیا ہے جو اعلیٰ ذہنی فرحت بخشی اور تہذیب نفس کا اور اس کی اس محترم اور اہم حیثیت کی حفاظت کرنا ہمارا تہذیبی فرض ہے